بس اللہ صلی اللہ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان گرامین مکتب حضرت سگن میں موجود تمام خارحان گرامی اور باقی تمام سامعین حضرت السلام رضبت اور فک اللہ سلسلے درس نام باب و درس نمبر باسٹھ سکسٹی ٹو اور پیج نمبر سیونٹی سیون ستحتر ستحتر نمبر ایک سے دراز پور شروع نہیں جو اور آج کا یہ درجہ ہے پھر عید کی نمازوں کے بارے میں عید کی نماز کے احکام بیان فرما رہے ہیں جمعے کے احکامات ختم ہونے کے بعد تو عید کی نمازوں کے بارے میں عید قربان اور عید رمضان عید فطر یعنی ہاں جی؟ عید الاضحیٰ اور عید کے نماز پڑھنے کے ترقی کے حوالے سے اور یہ نماز شرن کیا ہے واجب ہے سنت ہے اس حوالے سے اس کے احکامات بہن فرما رہے ہیں تو حضرت شاث فرما رہے اما صلات العیدین بہادر دونوں عید کی نماز عید دین دو پدارتہ عید صرف عید ایک عید عیدین دونوں عید بارہ دونوں عیدوں کی نماز فاہیہ واجبۃ الشاث فرماتی یہ نماز واجب ہے ہمارے لیے بھی شرائط الجماعت جمعہ کی جو شرائط ہیں انہی شرائط کے ساتھ یہ نماز بھی جو اسی شرائط کے ساتھ واجب ہے اللہ دار القامتی مگر یہ صرف دار کی شرح نہیں کسی شہر میں کسی گاؤں میں محلے میں اپنے گھر میں ہونا ایسا کوئی شرط نہیں ہے بلکہ سفر میں بھی یہ نماز واجب ہے کیونکہ یہ نماز انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح جماعت سے پڑھ سکتے ہیں اس نماز کے لیے جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے جس طرح جمعہ میں واجب ہے اس لیے یہ نماز جو ہے سفر میں ہضر میں ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں اس وجہ سے یہ نماز واجب ہے تمام لوگوں پر ہاں جیماش جمعہ میں دارالحکامت کیسے گاؤں میں ہونا شہر میں ہونا واجب تھا اور اس میں شرط تھا اور اس میں سفر میں واجب نہیں تھا جمعہ ہاں سفر میں واجب نہیں تھا لیکن یہ نماز سفر میں بھی واجب ہے کیونکہ دار الاقامت کی شرط اس میں نہیں ہے کسی گاؤں میں بستی مثال میں ہونے کی شرط اس میں نہیں ہے تو شصن فرما وہ جمعے کی شرط ہے اللہ دار القامت مگر اقامت کسی گاؤں شہر بستی میں مقیم رہنا مسافر نہ ہونے کی یہ شرط نہیں بقت وقت عید کی نماز کے وقت کہاں سے من طلوع شمس سورج طلوع ہونے سے لے کر اس کے دن پندرہ روم ایک نیزے کے برابر یعنی سمجھو ایک قد کے برابر سورج جب شروع ہو جاتا ہے ہاں جی تو پھر جو ہے وہاں سے لے کر علازوال زوال تک یعنی بارہ بجے پیچھے زہر کے نماز کے ٹیم تک یہ این دین کی نماز کا جو سر سائی ٹیم ہے افضل ٹیم یہی ہے اس پڑھنے کا چونکہ جو ہے ہاں جی ایک نیزا کے برابر سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک اس نماز کے ٹیم ہے وہی رکتنی یہ نماز دو رکت ہے یعنی دو رکتیں وہی اصپ و واجب جو ہیں وہ دو رکع تھے صبح نماز کے طرف پڑھنا اس میں کچھ تقبیرات سنت ہیں جیسے آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگی پہلی رکعت میں ہم لوگ عام طور پر سات دفعہ علام شریف شروع کرنے سے پہلے نیت تقبیر احرام کے بعد سات دفعہ تقبیر پڑھتے ہیں اور دوسرے رقد میں علام شریف شروع کرنے سے پہلے پانچ دفعہ پڑھتے ہیں تو انہی کے بارے میں یہاں احکامات بیان فرما ہے تو فرماتے یہ نماز جو ہے دو رکھتے ہیں وہ یہ صحب اور اس نماز میں مستحب تقبیرات ان کچھ تقبیرات کا پڑھنا ان تقبیرات میں اللہ اکبر پڑھنا اور جو اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی ہیں وہ ابھی ابھی بتا رہے ہیں عقل ہوا اس میں کم سے کم تعداد تقبیرات کا شدت ال چھ مرتبہ تقبیرات ہے وہ اکثر ہوا زیادہ سے زیادہ مقدار اس کے ڈبل اس اسنتحا اشرطا بارہ ہیں بارہ دفعہ تکبیر پڑھنا اب یہ بارہ دفعہ جو تقبیر ہے وہ کس کہاں پرنے ہے کدھر پرنے ہے کب پڑھنا اس سلسلے فرماتے ہیں وہی تجز اور یہ تقبیر ان کا پڑھنا ہے جیسے قبل القراتی علم شرا پڑھنے سے پہلے دونوں رکعت میں علم شرح پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں ان بارہ کو دونوں رکعتوں میں ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے وہ تجز جیسے بادہ دونوں میں علم شرح پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ترکہ دو ترکہ ہو گیا تیسری طرح وہ حل اولا پہلی رقد میں قبل ہاں انقرات سے پہلے پڑھیں وہ حل ثانیہ دوسری رقد میں بادہ کرات انقرات کے بعد یعنی الحم صحنے کے بعد پڑھیں یہ بھی صحیح ہے تو تین پھر فرمات لاکن الاسو لیکن بہترین صورت اس نماز کا ان تغبیرات کا یہ اکثر ہوا زیادہ سے زیادہ مقدار والی صورت کو پڑھیں یعنی بارہ دفعہ تقریر پڑھیں یعنی بارہ دفعہ پڑھیں اور پھر جو ہے اور یہ بارہ اس طرح کر کے پڑھیں وہاں ہوا فلاولی اور یہ بارہ دفعہ تقبیر پڑھنا ہے فی الولہ پہلی رقد میں بعض تقبیر الحرام تقبیر احرام کے بعد یعنی ہاں جی نیت کے نیت باندھتے ہیں نیت کے بعد اللہ اکبر پڑھ لے تقبر احرام ہو گیا اس کے بعد جو ہے سات بات تقبیر سات دفعہ تقبیر پڑھیں ہاں پہلی رقد میں سات دفعہ تقریر احرام کے علاوہ وباد تقبرتقیام دوسری رقم میں اپ نے جو سردے سے سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہونے کے لیے جب آپ تقبیر پڑھ لیتے ہیں تو کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد علم سرح شروع کرنے سے پہلے پانچ دفعہ پڑے وابدہ تقبیرات القیام تقبیر قیام یعنی زمین سے اٹھ جاتے دہلی سردے سے سر اٹھا اٹھنے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے جو تکبیر پڑتی ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ثانیہ دوسری رقد میں خمس و تقبرات پانچ دفعہ تقبیرات پڑھیں قبل قرأۃ قراج سے پہلے نے علم شرح پڑھنے سے پہلے فی ہم دونوں رکتوں میں جو تو اللہ وہ پہلی صورت بن گئی ہاں جی کے کل تین صورتیں تو ان میں سے پہلی صورت یہی تھا کہ دونوں میں قرات سے پہلے پڑھیں تو وہ قراط سے پہلے پڑھیں پہلی رکت میں عالم شریف شروع کرنے سے پہلے تقبیر احرام کے بعد سات مرتبہ تقبیر پڑھیں دوسری رکت میں علم شریف شروع کرنے سے پہلے پانچ مرتبہ تقبیر پڑھیں تو یہ سننا تین تقبرات کا پڑھنا اور ساتھ ہی وہ رف الیا ہاتھوں کو اٹھانا ہے. کہاں تک اٹھانا ہے وہ کانوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ کے کانوں تک کان اور کاندھے کے بیچ میں اٹھائیں ہاں کان کے لوکے سے قریب کر کے انگلیوں کو اسی سطح میں یعنی اور کان کے بیچ میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے ہاں تو رف الیادین ہاتھوں کو اٹھانا معلیہ تقبیر دین ہر تقبیر کے ساتھ بارہ تقبیریں ہیں تبیعت احرام ان سب کے ساتھ جو ہیں ہر تقبیر کے ساتھ ہاتھوں کو جس طرح تربیت احرام میں اٹھاتے ہیں اسی طرح جو ہے اٹھائیں تو کاندے اور کان کے بیچ میں وہاں تک اٹھائیں اسے نیچے سے بھی ہاتھ کو نیچے نہ چھوڑیں اوپر بھی زیادہ نہ لے جائیں اور ماہرہ فلیہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے ماں کلِ تقبیر ہر تقبیر کے ساتھ وہی اکولہ اور شعری ساتھ ہی کہیں بینک تقبیر تین ہر دو تقبیر کے بیچ میں یہ تصویر کو ہم سبحان تصبیح آتے اربہ بولتے ہیں اس پر دھول چھڑی پننا صبح اللّہ الحمد للہ ولا اللہ واللہ واللہ اللہ علی وَََََََََ اللّہ اللّہ اكبر الل صل محمد وعل محمد اس تصوير کو آپ نے ہر تقبیر کے بعد جو ہے ہر دو تقبیر کے بیچ میں پڑھنا ہے تو سبحان اللہ اللہ کے تعداد پاک اور منزہ ہے ہر عیب سے پاک ذات ہے الحمد للہ تمام تعارفین اس اللہ تعالیٰ کے لیں ولا نہیں لائنن نہیں اللہ نہیں اللہ کوئی معبود اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے کوئی معبود نہیں کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں کوئی اعتعاد کے لائق نہیں واللہ اکبر واللہ اللہ کی ذات ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے <تصفح> واللہ اکبر کا دو معنی کرتے ہیں ایک معنی یہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے بزرگ و برتر ہے ایک ترجمہ حضرت ممجا فسادی علیہ السلام سے منقول آفرمتیں و اللہ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے اللہ اکبر من این یوسف یعنی اللہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ مخلوق اس کی وسب بیان کر سکے اس کی توصیف کر سکے کما کو اس کا اصساہ بیان کر سکے اس چیز سے بزرگوں کو برتر ہے یہ تجمہ امام سعدی علیہ السلام سے منقول ہے لیکن عام مشہور معنیٰ اللہ ہر چیز سے بزرگوں کو برتر ہے بڑا ہے <تصفح> یہ بزرگوں و ہے جسمانی طور پر بڑا ملازمین ہے معنیوی طور عظمت کے لحاظ سے سلطنت کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے حیات کے لحاظ سے خدا کے جتنے بھی صفات ہیں جی وہ کچھ رضوحات اللہ نے انسانوں کو بھی عطا کیا لیکن انسانوں کے اندر عطائی ہیں اللہ کا عطا کیا اللہ کو کسی نے نہیں جایا اس کی تمام صفات اس کے پنذاتی ہیں اور وہ اللہ کل نشین قدیر بادشاہ ہیں اور بالکل شین علیم ہر چیز پر علم رہنے والا بادشاہ ہے ہر چیز پر قدرت رہنے والا بادشاہ ہے اس لیے اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں انسان اللہ کی عظمت کنظر نہیں کر سکتے ہم اپنی آکر و شعور کے مطابق کچھ درا کر لیتے ہیں اللہ کی عظمت ورنہ اللہ جس طرح ہے اس کی عظمت جس طرح ہے وہ انسانی عقل کا وہاں تک رسائی ناممکن تھا اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سبحان ما عرفنا کا معرف حق ناکا حقہ معرف کر گا اللہ تو پاک و منزہ ہے ہم نے جب ماں عرف نے جتنی تیری حق معرفت وہ ہم نہیں کر سکا جب سردار امبیا نہیں کر سکا تو باقی لوگوں کی بات ہی نہیں کیونکہ اللہ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں اس لیے ہمارے ہے ہمارے کمحق و درخت ممکن نہیں۔ <تصفح> تو یہ تجویز پڑھیں پھر دروشریف پڑھیں اللّہ صلی علی محمد اللہم یا اللہ صلی علی محمد تو اپنی رحمتِ نازل فرما پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر و عالِ محمد اور آپ کے عالِ پاک علیہ السلام پر جو کہ یہ آپ کے اعلیٰۃارِ علم اہل پنجن پاک چاند معصوم براہماں یہ سب اس سال کے اندر شامل ہیں اور اس کے اندر یہ بھی ممکن اقامت تک آنے والے آپ کے خاندان سے جو لوگ پاک اور طعیف ہیں آپ کے راستے پر چلا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو ولا اب فرماتے ہیں اس دعا ان دو دعا کی ودقل میں تجزیہ تربا شریف پر اگر اضافہ کریں دعا ان کوئی اور دعای لاباسمی کوئی حرج نہیں ہے وہیں یہ اگر فی اور یہ کہ آپ پڑھیں کون کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہے فرماتے ہیں یہ کہ سنت ہے کہ یہ اگر آپ پڑھیں فلولا پہلے رقد میں بعد الفاتی ہے شریف کے بعد صورت قاف سر قاف پڑھے اور صورت العلیٰ پڑھے سور عالیہ وہی سب بھی میں پڑھیں اور صورت الغاشیہ یا سر اللہ کا حدیث الغاشیہ پڑھیں ان تینوں سورتوں میں سے کوئی ایک پڑھے اور حصہ نہیں دوسرے قدم عالم شریف کے بعد صورت ایک تراوتِ سارا سرح تراوتِ سعت پڑھے ہاں جی اور صورت شمس یا سر و شمس پڑھیں ہمارے عام طور پر یہ سرح سب حسم اور و شمس پڑھتے ہیں عام طور پر نمازوں میں ہنجے ہاں جی تو یہ دونوں بھی اسی فقے میں آئی ہوئی صورتوں میں سے عرمتیں ولاقار آباد الفات آتی ہیں اگر کوئی پڑھ لے علام شریف تلک سورا ان کے بعد غیر تل کا سرا ان صورتوں کے علاوہ کسی کوئی یہ صورتیں آتی ہیں تو الحم کو ولہجہ پڑھ لیتے ہیں ان صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھ لیں غیر تل کا سور ان صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت بھی پڑھیں تو لا سے بھی کوئی ہرا جائے نہیں آتے ہیں ول یزرجماع اگر کوئی یہ نماز جماعت سے پڑھنا تو افضل ہے اس میں شکنی ہے لیکن اگر کوئی نہ پالے جماعت کو و اگر لم یوزرک نہ پالے جماعت کو جماعت میں نہیں پہنچ سکا کسی بھی وجہ سے تو یہ جو یو سلیہ یہ کہ پڑھیں ہاتھ نے صلاحیں ان دونوں عید کی نمازوں کو منفردن اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں ترقہ کیا ہے کماف جماعت جس طرح جماعت میں پڑھتے ہیں بےآن یہاں بالکل سیم ٹو سیم وہی دوڑ رکھاتے ہیں تک تک ہیں پہلے میں ساتھ دوسرے میں پائیں اور سرے بھی وہی ہیں جو ذکر ہو گیا ہاں جی؟ تو بالکل اسی طرح صرف نیت میں ادھر بالجماعت پڑھیں گے جب جماعت سے ملیں اور انفرادی ہو تو بلجماعت کی نیت نہیں کریں گے میں وسلی صلاع عید الفطری ادا علی وجوب ہی اسدا علی وجوبی ہے قربۃ وصلی صلاح عضح ہاں جی ادعلی وجوبی ہے قربۃَ اللہ پڑھیں گے بالجماعت کے لفظ نہیں پڑھیں گے جماعت مل گیا تو بالجماعت کے لفظ اضافہ کریں گے وہی اگر کسی مجبوری سے وہ لواغت فوت ہو جائے اور نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھ سکا کسی بیماری کی وجہ سے یا عید کے چار نظر پتہ نہیں چلا بعد میں پتہ چل گیا تو کوئی نہ کوئی وجہ سے غلام یاد ہے اور اس نے قضا نہیں کیا تو فرماتے اللہ میاض سے گناہ نہیں جان بوجھ کے فوت کریں تو گناہ ہے لیکن پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی مجبوری سے رہ گیا تو گناہ گار نہیں قضا نہ کرے تو علم ولادہ ولا یاد ہے اگر اس نماز کو اس وقت سے باہر قضا کرنے کے ارادہ کریں جازاں جائز ہے غلط و تعلق تقبیرات اگر کسی نے باران تقبیرات جو سنت تھا وہ چھوڑ دیں لم تب طلصلا تو یہ نماز باطل نہیں ہے لیکن افضلیت یقیناً نہیں افضل یہی کہ ان تمام تقبیرات کے ساتھ باران تقبرات اور بچ میں جو کلم تمجید وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی اور تمام تصویرات سب پڑھے ہیں سب پڑھنے میں ثباب ہے لیکن اگر جو ہے تقبیرات کی وجہ سے رہ گیا یا بولے سے رہ گیا تو آپ کے نماز باطل نہیں ہے اور جو سر معین ہوا وہ سورے نہ کوئی اور سورت بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ نماز مجموعی اب پر صبح کی فرض نماز کے طرح ہے نہت پڑھا ہے ہاں اگر کسی نے تقبیرات کو نہیں پڑھا کو صبح نماز کی طرح پڑھ لیا تو ابھی اس کی نماز صحیح ہے واجب ادا ہو جائے گا تاہم تقبیرات بھی پورا پڑھیں تو یہ سنت ہے یقیناً افضل ہے اس کے افضلت میں کوئی شخص ہوا نہیں ہے تو جتنا ہو سکے کوشش کریں تجبیہات کے ساتھ پڑھیں ہاں جی تقبیرات کے ساتھ پڑھیں دعائیں ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. پڑھ لیں تاکہ ہمیں پورا پورا ثواب مل جائے اللہ آپ صاحب کو سلم میں رکھیں آج کے دس ہم یہاں پر اتوا کرتے ہیں